یہ ہے کہ شیخ حسین بن تیم رحمۃ اللہ علیہ مجاہد تھے اور آپ اپنے درس میں بار بار کہتے ہیں کہ شیخ حسین بن تعیمی شیخ حسین بن تعیمی کو فتح بیان کرتے ہیں اور جہاز سے روکتے رہتے ہیں یہ بڑی تعجب کی بات ہے اس کا جواب یہ ہے سب سے پہلے پھر وہی کہوں گا صبح ن پہلا بہتر اڑا میں نے کبھی نہیں کہا کہ شیخ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی جہاد نہیں کیا یا وہ جہاد سے روکتے ہیں میں ان کی کتابوں سے حوالے پیش کیے ہیں کہ جہاد کے متعلق ان کا کیا نظریہ ہے وہ کیا کہتے ہیں انہیں جہاد کیا یا نہیں کیا دونوں موجود ہیں ایک وقت آئے کہ انہوں نے جہاد نہیں کیا اور ایک وقت انہوں نے جہاد کیا وہ یہ ہمارا موقف ہے میرے بھائی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں جب وقت نہیں ہے تو اس وقت نہ کرو جب وقت آئے گا تو کرو اور اس کی دلیل دیکھیں آپ شکشے بھی تھے اللہ علیہ کے زمانے میں آپ جانتے کہ تتاری جو تھے بہت ظالم یعنی بدترین ظلم کرنے والے کافر تھے اور ان کی بڑے عجیب غریب کہانے پڑھیں گے آپ تاریخی کتابوں میں اتنی دہشت تھی ان لوگوں میں لوگ کہتے نا کاج کہ امت کا حال ضلعت رسو ہم کہتے ہیں آج ہم پھر بھی ان سے بہتر ہیں جب ایک کتاری گھوڑے پہ گزرتا اور دس مسلمان بیچارے بیٹھے ہوتے آپس میں باتیں کرتے اور ایک تتاروں کو دیکھ, دیکھ لیتا گھوڑا کھڑا کر دیتا وہ دس کے دس سارے اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیتے رکھ لیتے وہ ایک شخص آتا رسی اٹھا کے سب کے ہاتھ باندھ لیتا گھوڑے کے پیچھے ان کو باندھ کر جھزیر کے جاتا اور ایک ایک الگ الگ کر کے اتار دیتا قطر کر دیتا ہم دلاج امت کے یہ حال نہیں ہے یہ وقتا تھا تاریوں کا یہ ظالم تتاری تھے اس وقت امت کا کیا حال تھا شرک بدعت پھیلی بھی تھی اتنی پھیل چکی کہ ایک گروہ نے شیخمت کو جہاد کے لیے کہا شیخ انکار کر دیا تمہارے ساتھ نہیں جاتا میں جاؤں انہوں نے مشہور کر دیا کہ شسا میتھے محتوبانی جہاد سے منع کرتے ہیں جہاد سے انکار کرتے ہیں جب انہیں علم ہوا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شسا فرماتے ہیں میں <سلام> نے <سلام> ان کے ساتھ اس لیے جہاد نہیں کیا کیونکہ لوگ اس صلاح کی نہیں کیا جہاد کریں جو لوگ قبر کی عبادت کرتے ہوں اور قبر والے کو پکارتے ہوں ان کو مدد اللہ تعالیٰ کہاں دے گا اگر یہ شخص جس کو یہ پکار پکارے یا زندہ بھی ہوتا تو اللہ قسم اس سے کبھی غلبہ نہ حاصل ہو سکتا تو مرنے کے بعد اس نے کیا ان کو کامیاب کرنا ہے یعنی یہ شخص اگر زندہ ہوتا ہے جس کو یہ پکارتے ہیں تو یہ ایسے مغلو بھی رہتے اب مرنے کے بعد اس نے کیا ان کو کامیابی دینی ہے اور مشہور ان کا ایک شعر تھا چلتے چلتے یہی یہ پڑھتے جاتے وہ کہتے ہیں یا خا افین امینت قطر لوذو بقبر قبری عمر عوذو بقبر قبری عمر یون من کو مین اختر تیر سے ڈرنے والے تھام لو ابھی عمر کو مدد مانگو ابو عمر سے اپنے آپ کو شخص کے حوالے کر دو لوزو پے قبری عمر یعنی اب عمر کے قبر کی طرف جاؤ اور اس کے سپنے اپنا اس کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ ایودھ بے قبری اب عمر اودھ کیا ہوتا ہے پناہ مانگنا پناہ مانگو کس سے اللہ تعالی سے پناہ مانگو اب عمر کی قبر سے یوں نا جیب کو منتر تمہیں نجات دے گا تاریوں سے کون دے گا نجات اب عمر کیسا فرماتے ہیں اب ہم اگر ابو عمر کا زندہ بھی ہو ہوتا آج کل آپ کے بیچ میں تو اللہ قسم تم کامیابی نہ ہو سکتے تو مرنے کے بعد یہ تمہیں کہاں تمہاری مدد کر سکتا ہے تو ان کے ساتھ نہ نکلے ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کوئی حاکم نہیں تھا جس کے ساتھ وہ جہاد کرتے انہوں نے کیا کیا شیوسین متین کی جتنی بھی تعلیفات دیکھیں آپ عقیدے پر ہیں مجھے کیا تھا انہوں نے توحید کی دعوت کو اہمیت دی اور تخیر کی دعوت نہیں ہی رہے ان کی وفات بھی دمشق جیل میں ہوئی جیل کے اندر آدھی زندگی سے زیادہ جیل کے اندر گزاری انہوں نے کیوں مخالف صوفی تھے سب اقتدار بھی ان کا تھا طاقت بھی ان کی تھی تو انہوں نے ایک قائد دیکھا ایک امام دیکھا جہاد کے لیے سن سات سو دو ہجری میں محمد بن قلا مملوکی کے ساتھ مل کر یعنی ان کو انہوں نے خود آفر کی ہے کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں امام کی ضرورت ہے وہ اپنے کچھ فوجوں نے تیار کی یہ لوگ تیار ہوئے تو سب دونوں نے مل کر سن سات سو دو ہجری میں شخب کے موقع پر جو دمشق کے قریب ایک گاؤں ہے اور اس کا نام جنکلمی شخب جگہ کے نام سے متعلق ہے،, نام ہے تو اس جنگ میں کامیابی ہوئی اتالوں کے خلاف سن سات سو دو میں اور یہ ضرورت کیسے ہوئی کہ اس سے پہلے سن چھ سو اٹھاون میں عین جالوت پندرہ رمضان میں جنگ ہوئی فلسطین کے قریب اور جو قائد وہ سلطان ابس اور واحد بیبر سلام سنا ہے اپنے اور جو تتاروں کی طرف سے تھا ہلاکو ہلاکو جسے ہم کہتے ہیں گھڑاکو کہتے ہیں ان کا ایک نائب تھا تو اس جنگ میں یعنی اس وقت ہتھیاروں کو بہت بڑی طاقت تھی اس جنگ میں اس طریقے سے کامیابی ملی سن چھ ہجری میں مسلمان کامیاب ہوئے تو شیف حسین نتین نے یعنی اس پورے عرصے میں تقریباً دیکھے ساٹھ ستر سال کے قریب کا عرصہ ہے اتنے عرصے میں پھر تو کی دعوت کو شروع کیا آہستہ آہستہ موحدین کو روک دکھا اور آہستہ آہستہ یہی جو مشرک پہلے یہی قبر پرستی کرتے تھے انہوں نے توبہ کر کے وہ بھی ساتھ شامل ہوئے سبحان اللہ <تصفح> تو اللہ تعالی نے کامیابی دی تو شخص امیت رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں دونوں وقت گزرے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے جہاد سے روکا اور خود بھی نہیں کیا دوسری مرتبہ انہوں نے جب دیکھا موقع ہے عمر میں تھوڑا سا ایمان جاگا ہے اور اصل کی طاقت بھی ملی ہے اور گروہ سے اور حاکم بھی آیا ہے قائد بھی موجود تھا تو اس طریقے سے انہیں جہاد کیا جب جہاد کی شرطیں وجود میں آئی جب شرطیں نہیں تھی تب جہاد شرح نہیں تھا تو اس لیے جہاد نہیں کیا